چلو زمانے میں ظلمتوں کی فضا بلند ہونے لگی ہر طرف سے حق کی صدا بھی انجام کنج والا ہے تو لائلا کی ندا کہ ہو رہا ہے اب شروع جہاں میں خون کا غصہ کو پریشانیاں ہوئیں تاری حسینیت کی جو تحریک ہو گئی جاری صدا حسین کی سن لی ہے اس زمانے نے تو لگانی ہے ضرب افکاری حسین حسین حسین اتر گیا ہے ہر جگہ جزیدی کے جو رخ پہ پڑا ہوا تھا نقاب سدا چلو چلو چلو چلو بلا کے لہو کا صدقہ ہے خدا کے دین کا دنیا میں جو بھی چرچا ہے شہادتوں سے یہی کام اب بھی جاری ہے حسینیوں کے لیے یہ عظیم برسا ہے نہیں ہے انہیں کوئی خدا کی راہ میں لٹا رہے گئے نشبا I thought یزیبوں کو درد ہوتا ہے سدائے ان کا چین کھوتا ہے منافق کے لبادے میں جو مسلمان ہیں سمیر ان کا نگی ہے سوتا ہے حسین حسین حسین قرآن ہے شور کی شوریہ کے لیے ہے یہ آسمانی کتاب صدا دے رہا ہے لہو کا یہ اہتمام کرو جہاں بھی ظلم ہو کر و بلا کو عام کرو یہ روح کاپ اٹھے آج کے یزیدوں کی حسین چلو مل کے ایسا کام کرو حسین حسین حسین ہے فرض ہم لازمین کے فکر کرب و بلا سے کھلائیں ہر ہنس گلا ضہور آخر کے انتظار میں ہیں نگاہ قائم آخر کی رہ گزار میں ہیں اسی لیے تو ہمیں ڈر لگی زمانے میں زہرا کے ہم حسار میں ہیں ہمیں یقین بس یہی امام عصر کے ہم نہ لیں گے خون کا کے رہا صدا رہا ہے جو حق پہ ہو تو تمہیں حق کی لاج رکھنی ہے جہاں سے لے جائے میسن میں بات کرنی ہے تم اپنی سوچ کو گر کی طرح بدل ڈالو کہ جنگ حضرت مختار جیسی لینی ہے حسین حسین یزید کیر hey, جو رکھے تم اپنے حوصلے سے خف کر دو ان کے رہا نے سر اٹھایا ہے تمہیں حسین نے لڑنے کا گر سکھایا ہے یہ جسم خاک میں ملنا گئے ایک دن سب کا کامیاب شہادت کو جس نے پایا ہے ڈرو نہیں بڑھے چلو بہادری سے لڑو ہر جگہ دو ان کو جواب سدا جہ